نے کہا تھا اکمیر نے مریدوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا باقاعدہ تقریر میں کہا تھا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ نے میرے مریدوں کو جہنم میں ڈالا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی ایسے حالات ہیں ہمیں ان حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے ان حالات سے ظلم تو نفسی ظلمن کسیر اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا بہت زیادہ ظلم بلا یقفر الزنوبہ اللہ انت اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا دعا کو وظیفہ بناو اپنا بہت اچھی دعا ہے درور شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرو نماز میں اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی یہ دعا پڑھتے رہتا کہ اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے کیونکہ مانگنے والا بندہ ماں بچہ جب تک روتا نہیں ماں کی پستان دو سے جوش نہیں مارتی ہے جب تک بندہ پکارے نہیں رب کو بھی حالانکہ وہ دیتا ہے یہ اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے لیکن جب مانگتا ہے کوئی بندہ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے حاکم اور مجھے قادر مطلق سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے مانگو کیا یعنی جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی یہ ہے ترجمہ اس کا صحیح تو جب ہلا ڈالی جائے گی تو کیا ہوگا واخرا جاتا زمین اپنے اندر کے سارے سونے چاندی زیورات اور سارے سامان کو باہر نکال دے گی اللہ کیسے نائجیریا ملک کے نیچے جو پہاڑ ہے ان کے نیچے زہریلی گیس پوری دنیا میں پھیل رہی ہے پوری دنیا میں زہریلی گیس پھیل رہی ہے زمین کے اندر اور جب بالٹی میں آپ پانی بھرو بالٹی بھر جائے اور پانی گرتا رہے تو پھر پانی نیچے گرنے لگتا ہے جب زمین پوری گیس سے بھر جائے گی زہریلی گیس سے تو زمین سے وہ گیس باہر نکلنے کی کوشش کرے گی زمین کو پھاڑے گی اور جب زمین پھٹے گی تو زمین پھٹے گی تو زمین, گی تو زمین کے کا سارا سونا اور چاندی باہر نکل جائے گا اور زمین میں زلزلہ پیدا اور جب زمین اپنے اندر کے سارے سونے اور چاندی کو باہر امیر ہوں گے اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے گھروں میں کھانا کھلانے کے لیے فقیروں کو ڈھونڈیں گے غریبوں کو ڈھونڈیں گے لیکن کوئی کھانے والا نہ ملے گا اس وقت انسان اتنا امیر ہوگا کہ زمین پر پڑے ہوئے سونے اور چاندی کو اٹھانا گوارا نہ کرے گا یہ اس وقت ہوگا جب زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے اپنے زکاتوں کو لے کر مدرسوں میں جائیں گے اور زکات کے مستحقین اداروں میں جائیں گے لیکن زکات لینے والے مدرسے زکات نہ لیں گے کوئی غریب نہیں ہوگا جو آپ کی زکات کو قبول کرے گا یہ اس وقت کے حالات ہوں گے زمین پر سونا پڑا ہے وقال ال انسان اور انسان کہے گا ہاں اس زمین کو کیا ہو گیا قران نقشہ کیچ انسان کہے گا وقال الانسان ما له کیا ہو گیا اس زمین کو یومئذ تحدث اخبارها اس دل زمین اپنے اوپر چلنے والے لوگوں کے حالات کو بیان کرے گی اللہ فلا ادمی نے سینما حال بنوایا تھا فلا ادمی نے شراب کا اڈا کھلواایا تھا فلا ادمی نے تیرے گھر کی تعمیر کی تھی سوامی جی کو اس پر بھی اعتراض ہے بے جان چیز بولے گی کیسے آج وہ ہوتے تو ضرور میں ان کی پیشانی چوم کر ان کو سمجھاتا تصور کیجیے کہ کی آج ٹیپ ریکارڈ کیا ہے بے جانی تو ہے لیکن آج وہ بول رہا ہے ریڈیو کیا ہے بے جانی تو ہے لیکن آج ریڈیو بول رہا ہے ٹیلی ویزن کیا ہے بے جانی تو ہے آج ٹیلی ویزن بول رہا ہے ارے زمین ہی سی تو لوہا پلاسٹک اسٹیل تانبا یہ ساری چیزیں زمین ہی سے تو پیدا ہوئی اور ان سے پیدا ہونے والی چیزوں کو توڑ موڑ کر سائنٹسٹ نے ریڈیو بنایا ٹیپ ریکارڈ بنایا اور وہ ٹیپ ریکارڈ بن کے ریڈیو بن کے سامنے آ اور لوگ اب اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ بے جان چیز بول کیسے رہی جب سائنس ایسی چیز بنا سکتی ہے تو کیا وہ جس نے سائنس پیدا کی ہے کیا وہ ایسی چیز زمین کو آتا نہیں کر سکتا ہے کہ زمین بولے سائنس نے تو ہمارے اسلام کو اور سمجھنے کو آسان کر دیا ہے تم سائنسی چیزیں بناتے رہو سلمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے اڑ جاتے تھے ان کے لیے اڑن کٹولا مسخر تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے آج ہوائی جہاز کی ایجاد نے بتا دیا کہ آج جہاں چاہو وہاں بڑھ دو تم یہ چیز بنا سکتے ہو کہ اللہ کے لیے ایک چیز مشکل ہے محال ہے سائنس نے اتنی چیزیں آسان کر دی اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ انسان مر جائے گا ہڈیاں سڑ جائیں گی گل جائیں گی دوبارہ کیسے پیدا ہوگا ارے کچھ لوگ سمندر میں لاشیں بہ گئی سونامی لہریں آئیں اور سمندر ہی میں لوگ ڈوب گئے کتے اور مچھلیاں اور گدھے اور پتہ نہیں کتنے جانور بھینسیں اونٹ سارے بہ رہے تھے اب انسان کی ہڈیاں جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ مل گئی اور خلط ملت ہو گئیں اللہ قیامت کے دن انسان کی ہڈیوں کو اور جانوروں کی ہڈیوں کو کیسے الگ کرے گا یہ تمہارے سمجھ میں ایک بہت اہم سوال ہے کہ آخر کیسے الگ الگ کرے گا لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تم ریڈیو کی ایجاد کو لے لو ریڈیو کیا ہے آج میری آواز اسی فضا میں آپ نے ابھی نماز پڑھی امام صاحب نے کہا والا زوالین آپ نے زور سے کہا آمین کتنے لوگوں کی آمین کی آوازیں اسی فضا میں موجود ہیں ٹرینوں کی آوازیں بھی جہازوں کی آوازیں بھی گھوڑوں کی اور بیلوں کی آوازیں بھی ٹرینوں کی آوازیں بھی اور بسوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں لیڈروں کی اسپیچ نیتا کی سپیچ بھی اسی فضا میں گانے والوں کے گانے کی آوازیں بھی اسی فضا میں مردوں کی آوازیں عورتوں کی آوازیں بچوں کی آوازیں بھی اسی فضا میں اور سب تو خلط مل تو گئی سب آپس میں مل گئی لیکن ریڈیو میں لگا ہوا وہ چمبک اور مقناطیس ایک لیڈر کی ایک نیتہ کی ایک پرویز مشرف صاحب کی آواز لینا چاہتا ہے کراچی میں بول رہے ہیں اسلام آباد میں بول رہے ہیں ریڈیو میں وہ لگا ہوا چمبک اتنی آوازوں میں سے مشرف کی آواز کو نکالنا چاہتا ہے تو بتائیے کہ ساری مخلوط آوازوں میں سے مشرفی کی آواز کھنچ کر کیوں چلی آتی ہے ریڈیو میں اور آپ سن لیتے ہیں کہ آکاش والی فلاں سے مشرف صاحب بول رہے تھے یہ بی, بی سی لندن سے فلا بول رہا تھا ایک آواز آوازوں سے کی آواز نہیں آئی بکری کی نہیں آئی ٹرینوں کی نہیں آئی اور چاہا, آواز جس انسان کی ہڈیوں کو چاہے الگ کر دے اور جانور کی ہڈیوں کو الگ کر دے اور پھر بنا سوار کر دوست کر دے چل زندہ ہو حساب کتاب دے کیا کرتا تھا تو دنیا میں ایک جگہ گئے وہاں ایک پنڈت آ گئے بےچارے یہاں اتنا پہنتے تھے ان کو بولتے ہیں لوگ آر ایس ایس ہمارے یہاں گجرات میں بہت زیادہ ہیں تو ایک آدمی آگے بےچارا کہنے لگا مولسا ایک سوال مجھے آپ سے کرنا یہ گو ہتھیا جو ہوتی ہے یہ یار آپ لوگوں میں بڑا جانوروں پر بھی تو رحم ہونا چاہیے میں نے کہا یہ سوال آپ اپنے شنکر جی سے کرو انہوں نے ہاتھی کی گردن کیوں کاٹی تھی کیا میں نے کہا گڑیش جی کا جو سر بنایا ہے آپ نے ہاتھی کا ان کا اوریجنل لڑکے والا سر تو پاروتی نے کاٹ دیا अब पार्वती ने कहा मेरे बेटे को जिंदा करो तो जिंदा करने के लिए उन्होंने हाथी का सूड काटा और लगा दिया कहा जिंदा हो जिंदा हो गया तो ये हाथी को काटा है वो वो हत्या नहीं थी कह चाहिए छोड़ो यार ये बताओ कि तुम लोग गोश्त अगर छोड़ दो सब्जी खाओ दो गुजारा नहीं चलेगा मैंने कहा ये तो अपनी अपनी ऊपर है हमारा तो नहीं चलेगा कहता क्या मतलब तुम लोग मानो मैंने कहा बताओ आप मना क्यों कर रहे हैं कहता कि मनी साहब ऐसी बात है ना वो गोश्त गर्म होता है जो चीज़ गर्म खाई जाती है तो लोगों को जरा سیکس زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ عورتوں کی پیچھے بھاگتا ہے اس کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ سبزی کھوروں میں زیادہ ہوتی بلا ہٹو کیا بات کر رہا میں نے کہا اچھا مثال کے طور پہ بتائیے آپ شیر کیا کھاتا ہے کہا کہ گوشت کھاتا ہے خون پیتا ہے میں نے کہا وہ کبھی سبزی کھلاؤ کھائے گا کا نہیں کھائے گا میں نے کہا سچ بتاؤ آپ کی جنرل نالج کیا کہتی ہے شیر اپنی پوری زندگی میں شیرنی سے کتنی بار ہے کہتا نہیں معلوم میں نے کہا جنرل نالج کی کتاب فلا ملتی تمہارے ہی پنڈت نے لکھی ہے شیر اپنی, شیرنی سے اپنی مادہ سے پوری زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے ایک بار دوبارہ نہیں ملے گا میں نے کہا دیکھ رہے ہیں گوشت کھانے والوں کا سیکس ایک بار ملتا ہے وہ اپنی مادا سے اور آپ بیل کو دیکھ لو ساڑھ کو دیکھ لو اس کو گوشت کھلاؤ گے کھائے گا نہیں میں نے کہا کیا کھاتا ہے کیا وہ ہری بھری سبزی کھاتا ہے میں نے کہا بتاؤ چوبیس گھنٹے دوڑتا ہے گائے کے پیچھے کے نہیں کہاں تو بتاؤ سبزی کھوروں میں سیکس زیادہ ہوتا ہے یا گوشت کھوروں میں کہتا ہے یار تم لوگ گوشت بند کرو گے نہیں میں نے کہا یہ کوئی بند کرنے کی چیز ہے آپ کے لیے نہیں ہے آپ مت کھائیے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ جو جانور اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ ذبح کیے جاتے ہیں کے موقع پر اور دوسرے سال دیکھو سے ڈبل پیدا ہو جاتے ہیں اللہ قدرت ہے جو جتنا ختم کرو گے جس چیز کو وہ اتنا ہی زیادہ بڑھے گی ہم نے کہا بتاؤ آپ لوگ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ یہی کیوں جانور کاٹتے ہیں گوشت گوشت سب برابر آپ لوگ بھینس گائے بکری یہ سب کھاتے ہیں کتا بھی کھانا چاہیے گدا بھی کھانا چاہیے یہ کیوں نہیں کھاتے ہیں یہ سوال ہے تمہارا قاعدے کا تو مجھے بھی آپ بتائیے دودھ دودھ سب برابر آپ بھینس کا گائے کا دودھ پی لیتے ہیں کتیا سوال کا جواب دے دیجیے میں نے کہا پنڈت جی پھنس جاؤ گے آپ بولے کیا مطلب میں نے کہا جو جانور مسلمان کھاتا ہے اور جو حلال ہے ہمارے یہاں ان جانوروں کا دودھ بھی ہمارے یہاں حلال ہے اور جو جانور مسلمانوں کے حرام ہے اس کا دودھ بھی ہمارے یہاں حرام ہے تمہارے یہاں تو سارے جانور حرام ہے دودھ کیسے حلال ہو گیا اور جو جانور ہم کھاتے ہیں اسی کا دودھ تم کیوں پیتے ہو مسلمان بھینس کھاتا اس کا دودھ پیتا مسلمان گائے کھاتا اس کا دودھ پیتا مسلمان بکری کھاتا اس کا دودھ پیتا مسلمان کتا نہیں کھاتا کتیا کا دودھ نہیں پیتا تم بھی انہیں جانوروں کا دودھ کیوں پیتے ہو جس کو مسلمان کھاتا ہے مسلمان کتا نہیں کھاتا تو کتیا کا دودھ کیوں نہیں پیتا کہاں یار یہ چیز تو اپنے پنڈتوں سے پوچھنا پڑے گا میں نے کہا پوچھو جا کے پوچھو یا تو یہ ایسے ایسے سوالات کبھی کبھی کرتے تھے ہیں کہ انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے لیکن انڈیا میں ہم اس ماحول میں کام ہم کو کرنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کہا کہ تو حد زمین اپنے اندر جو کچھ بھی لوگوں نے کیا اس کو بیان کرے گی جیسے ریڈیو بول رہا ہے جیسے ٹی وی بول رہا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈ بول رہا ہے ایسی اللہ زمین کو قوت گویا فرمائے گا اور یہ زمین بھی انسانوں کے حالات بیان کرے گی ذرا جی برابر بھی نیکی کی ہوگی تو, تو اس کو بھی اپنے نام میں دیکھ لے گا میاں را اور ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا ٹیپ ریکارڈ آج میں کیا بول رہا ہوں کل مول صاحب آپ نے یہ کیوں بولا نہیں میں نے تو نہیں بولا جھوٹ مت بولو ابھی آپ کی سامنے رکھ دیں گے پتہ چل جائے ریکارڈنگ بھی ایسی کہ محشر ہوگا سب کو نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے فرشتہ کچھ لوگوں کو نام اعمال دے گا نمازیوں کو حاجیوں کو مولویوں کو تحجد گزاروں کو بھی نام اعمال ملیں گے فرشتہ ان کو دے گا وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں بڑے نیک فرشتہ نام یا کھینچ لے گا اپنا بایا ہاتھ بڑھاؤ ہم تو نماز میں پڑھا کرتے تھے ہم تو روزے رکھا کرتے تھے ہم نے تو تاجدیں پڑھی پھر بایا ہاتھ کیوں میں نہیں جانتا اللہ نے تمہارے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دینے سے ہم کو منع کیا بایا ہاتھ بڑھائیں گے بایا ہاتھ لے لیں گے اور اعمال کو پڑھیں گے پڑھتے ہوئے کہیں گے اللہ اس میں تو میری برائیاں ہی برائیاں درج ہے العالمین میری نمازیں کیا ہوئیں اللہ میرے روزے کیا ہوئے اللہ میری زکاتیں کیا ہوئی اللہ میری تحجیں کہاں چلی گئی غیب سے آواز آئے گی مجماؤ زوایت کی روایت غیب سے آواز آئے گی وہ چیخ پڑے گا اینا رب العالمین اے اور میری نیکیاں کہاں چلی گئی اللہ میری نیکیاں کیا ہوئی آواز آئے گی او میرے بندے تیری غیبت نے تیری چگلی نے تیرے حسد نے تیرے کینے نے تیری برائیوں نے اور تیرے ایک دوسرے سے نا اتفاقی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا تیری نیکیوں کو مل... ملیہ میٹ کر دیا تیری نیکیاں ختم ہو گئیں اب تیری نیکیاں موجود نہیں اللہ کے نبی قربانی کے جانور پر چھری چلانے والے ایک صحابی قربانی کے جانور پر چھری چلانے والے آپ پہنچ جاتے ہیں اللہ کے نبی آپ آ جائیے میں قربانی چھری چلانے والا تھا آپ نے فرمایا رک جا میرے بھائی ابھی چھری نہ چلا اس رک گیا کا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہا بھی ابھی مجھے میرے کانوں میں یہ خبر آئی کسی نے بتایا کہ فلاں فلا مسلمان بھائی تج ناراض ہے اللہ کے نبی غلطی اس کی تھی میں نے یہ نہیں پوچھا غلطی کس کی تھی یہ بتا کہ وہ تجھ سے ناراض ہے ہائے اللہ کے نبی وہ بھائی مجھ سے ناراض ہے اپ نے فرمایا اگر تو نے اس قربانی کو کرنے سے پہلے اپنے روٹے ہوئے بھائی کو منا نہ لیا اگر تو نے اس سے تو محبت نہ کی اس کو منایا نہیں تو یہ قربانی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی اور کوئی ثواب نہ ملے گا الادب المفرد میں امام بخاری اس واقعے کو نکل کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیو یہ حال قربانی بھی اسی لیے ائی ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرا دوسرے کا بھائی بن اتفاق و اتحاد کا اسلام نے درس دیا ہے فَمَيَّا عمَلْ يَرَا وَمَيَّا عمَلْ انکار نہیں کر سکتا ہے ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا ہاں میں نے یہ کیا اور یاد بھی آ جائے گی یہ کیا پھر اللہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا یہ بندہ تو اللہ اس کی زبان میں مہر لگا دے گا یہ کہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا یہ حالات وہاں پیدا ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجیے کس طریقے سے سائنس ہمارے سامنے آ رہی ہے یا اللہ کے نبی فرماتے تو تیرا شمس یوملقیامت من الخلتا تکون منكم مقدار میل قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سورج کے اندر سی کشش ہے اور زمین دھیرے دھیرے سورج کی طرف اڑتی جا رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے وہ کبھی تفصیلی بحث میں کبھی اپ سنیے گا یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ سورج کی گرمی روزانہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے سورج سے 27 के ट्वेंटी का पावादरत लिखता है इतनी गर्मी सूरज के अंदर से रोजाना निकलती है हमारे यहां उसको ऐसे गिना जाता है आप, यहाँ कैसे गिनते हमें नहीं मालूम इक्कीस ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब نیل دس نیل پدم دس پدم شنکھ دس شنکھ مہا شنکھ یہ ہمارے یہاں کی نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے میتھمیٹکس نے پندرہ ابھی سات زیرو باقی کتنی گرمی روزانہ سورج سے کب ہو رہی ہے اور سورج کی زمین کو چاہیے گلہ پکانے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنے کے جب سورج اتنی گرمی کم کر لیتا ہے تو زمین اتنی گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کی مکنا کشش کے ساتھ کھنچتی ہوئی اوپر چلی جاتی یہ زمین دیرے دیرے اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ایک دن یہ چاند ساڑھے صرف چاند دو لاکھ چالیس ہزار میل کی اونچائی پر ہماری زمین سے اور سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اونچائی پر ہے سورج کی جب گرمی کم ہوتی ہے تو چاند بھی اتنی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے اور کمر سو سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا چاند کا دائرہ الگ ہے سورج کا دائرہ الگ ہے لیکن اب دیکھیے یہ زمین اٹھی ایسے سورج کے اندر سے گرمی کم ہوئی زمین اٹھی ایسے اور چاند بھی گرمی کم ہوتی جائے گی چاند بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دن آئے گا کہ چاند اور سورج کے درمیان ٹکر ہوگی چاند اور سورج ایک دوسرے سے ملے گا اس وقت لوگ قرآن کی شاید پر ہی لائیں گے چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا جیسے ہمارے علاقے کے اندر آسام گوہاٹی ایکسپریس ابد آسام ٹکرائی تھی برہمپتر میل سے ٹکرائی تھی ایک سو اسی اسپیڈ ایک سو بیس کی اسپیڈ پر تھی برہمپتر اور ٹکرانے کے بعد ہٹی اور سات سو آدمی دونوں سے اسی وقت جا بحق ہو گئے چلے گئے یہ ٹرین کی ٹکر اسی طریقے سے چاند اور سورج کی ٹکر ہوگی سورج اور چاند سے ٹکرائے گا پھر چاند اور سورج دونوں پیچھے گے اور پھر ٹکرائیں گے جب سورج چاند سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف ہٹے گا تو اس سے ستاروں کا نظام بگڑے گا بادلوں کا نظام بگڑے گا ستارے ٹوٹ کر سورج پر گریں گے آسمان ٹوٹ کر سورج پر گرے گا اور سورج آسمان کا بوجھ برداشت نہ کرے گا وہ چاند پہ گرے گا اور چاند اتنا بھاری بوجھ برداشت نہ کرے گا تو وہ زمین کی اوپر گرے گا اور جب زمین کی اوپر گرے گا تو زمین میں آئے گا اور یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا ساری دنیا میں پانی پانی ہوگا اور سورج جب اس پانی میں گرے گا تو سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس اور نائٹروجن گیس بھی ہوتی ہے سورج میں گیس جلانے والی ہوتی ہے اور ایک جلنے والی جلنے والی گیس جلنے کا کام کرے گی اور جلانے والی گیس جلانے کا کام کرے گی پھر سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی تو لوگ قرآن کی شاید پر ایمان لائیں گے ازال بحار و فجرت ہم سمندروں کو بھی بھڑکا دیں گے اس طریقے سے قیامت رہی اب دیکھیے حتیٰ تکون مین کے الفاظ میندار تم اس سے کتنا ہو جاؤ گے ایک میل کے فاصلے پر ایک میل اب سورج میں گرمی کتنی ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی زمین پر एक करोड़ चालीस लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी और वो भी साढ़े 99 परसेंट गर्मी कोजूल लियर रोक लेता है आसमान पर उजूल लियर यहां से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 35 या चालीस کلو کی اونچائی پر ازون لیئر سورج کی ساڑھے ننانوے گرمی کو ازون لیئر روک رہا ہے آدھا پرسینٹ گرمی زمین پر آ رہی ہے اور آدھا پرسینٹ گرمی میں کیا حال ہے مئی اور جون میں ہم بنیائن اور کرتہ سب اتار دیتے ہیں جب ساڑھے ننانوے پرسینٹ وہ آدھا پرسینٹ یہ 100% پرسینٹ گرمی جب زمین پہ پڑے گی اور زمین ایک میل کے فاصلے پر ہوگی اور زمین تانبے کی ہوگی اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ رہا ہوگا. میرے پیارے ان تمام چیزوں کو پہ کہ نکلی ہاں, ہاں, ایک پنڈت جی جو ہمارے بھوپا وہاں آئے, بنارس میں کہنے لگے مول ساحب یہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ تھوڑی ہوگا مرنے کے بعد انسان کو کتا بلی چوہا بندر یہ سب بنایا جائے گا تو میں نے کہا کی... پھر کیسے نہیں قیامت ہے جس نے اچھے کرم کیے ہوں گے انسان بنایا جائے گا اور جس اچھے لوگ زیادہ ہندوستانی لے لو ہندوستان میں اچھے لوگ زیادہ ہیں یا برے لوگ زیادہ کا فی الحال تو برے زیادہ ہے میں نے کہا کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں پرسینٹ کے حساب سے بتاؤ کہنے لگا 90 تو آج کل برائی کا زمانہ چل رہا ہے نبے پرسینٹ برے ہوں گے دس صحیح ہوں گے میں نے کہا میں تیرے مشورے کی ریاست اور کرتے ہوئے میں میں اچھے مان لیتا ہوں چل ہی برے مانتا ہوں چل تو اب یہ بتا اسی پرسینٹ تو برے ہیں اور بیس پرسینٹ اچھے ہیں تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلنا چاہیے سو آدمی اگر مریں گے تو اسی کو کتا بلی چوہا بندر بنا دینا چاہیے کیونکہ اسی برے ہیں बीस पर, परसेंट आदमी जो अच्छे हैं तो सौ मरे तो बीस इंसान से पैदा होने वालों की तादाद घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए वही प्रभु गुंगा हो गया भाई यहां तो हम देख रहे हैं कि मर रहे हैं पांच पैदा हो रहे हैं पचास जबकि होना यह चाहिए कि मरे दस तो आठ को तो कुत्ता बिल्ली बन जाना चाहिए और दो को इंसान यानी मरे ज्यादा और पैदा हो कम लेकिन यहां उल्टा हो रहा है मर रहे हैं कम और पैदा हो रहे हैं ज्यादा मैंने कहा इस गुणा भाग से इस गणित से तेरी ही धर्म की वो हो रही है मैंने कहा यह तो नहीं होगा بلکہ انسان برنے کے بعد دوبارہ زندہ دیکھیے دی؟ بغیر حضاب و کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بالکل نہیں کیا تو شروع میں گندے پانی کا حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا رحم مادر تک پہنچایا گیا جس کو عورت کی بچے دانی تک پہنچایا گیا گیا تو شروع میں حقیر پانی کا قطرہ تھا یہ جملہ ایسا ہے جو بڑے سے بڑے گھمنڈیوں کا گھمنڈ توڑ دیتا ہے پہلے انظر الانسان بڑے سے بڑے اس سٹینڈرڈ محاست قائم ہو بتاؤ پیدا کس سے ہوئے پہلے انظر الانسان مما خلق انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی پیدائش کس چیز سے ہوئی پھر خود ہی قران جواب دے رہا ہے خلقا مما ينفقے کچلتے ہوئے پانی سے اور پھر خود ہی جواب دے رہا یا خروج و ممبئی نسل بھی بطرا وہ پانی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے مفسرین نے تفسیر لکھی ہے کہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے وہ پانی آتا ہے اور عورت کے دونوں سینوں کے درمیان جو پسلی ہوتی ہے اس پسلی سے وہ پانی اور دونے کے پانی جب ملتا ہے تو بچے کی پیدائش ہوتی یا خروج و ممبئی نسل بھی بترا یہ تیری حیثیت ہے اور تو گھمنڈ کرے تو تکبر کرے تو تکبر کرے, تو تکبر کرے. کر تو تو یہ کہ تھا کیا پانی کا بنا درست لوتلا بنایا جمع بنایا بنا سوا کے درست کر دیا سوچو تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا تیری ماں آٹا گوند رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے اندر پیٹ کے اندر تیرے ہونٹ بنا رہا تھا تیری ماں بازاروں میں چل رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناک تیری آنکھ تیرے کان بنا رہا تھا تیری ماں سو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں لیکن اللہ اپنا کام کر رہا اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے انگلیوں کے پور تیرے ہاتھ تیرے پنجے بنا رہا ہے یہ سارا کام اللہ نے کیا اور اس کے بعد میں جب جیتا جاگتا انسان پیدا ہوا کہنے لگا رضا بخش علی بخش فلان بخش فلان بخش حائرِ فلا مسلمان وحی اللہ سم مکان عالقتن فخلق فزوا اتنا ہی نہیں فجال منہ الزوجین الزکر والنسا اس نے جو چاہ لڑکا چاہ تو لڑکا بنا دیا لڑکی چاہ تو لڑکی بنا دیا اس کی مشیت میں کوئی اس کو دخل نہیں دے سکتا اس نے لڑکی بہتر سمجھ لڑکی بنا دیا لڑکا جانا لڑکا بنا دیا ہا ہاں اور اسی منی کے قطرے سے اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے دیکھو اس کی کاریگری دیکھو اتنی اتنا نرم بھجا بنایا گی دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر مسلنا چاہو تو مسل دو اور اسی سے اتنا مضبوط یہ کھوپڑی بنائی اتنی مضبوط کہ دو جب تک ہتوڑے یا پتھر میں مارو تب تک نہ ٹوٹے اور اسی منی کے قطرے سے اللہ نے تمہاری تمہارے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنکشن ڈال کر تمہیں دو چمکتے ہوئے ٹیولائٹ دیے تم مصنوعی روشنی اور بیٹری تیار کرتے ہو اس کی روشنی ایک کلومیٹر تک نہیں جاتی ہے ہم نے تمہیں وہ کہ ایک سیکنڈ کے اندر تمہاری آنکھوں کی روشنائی ساڑھے نو کروڑ میل پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہے تصور کرو جب یہ سارے کام میں پہلی مرتبہ کر سکتا ہوں تو آئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں اے باس بادل موت کا انکار کرنے والو جب یہ کام میں پہلی بار کر سکتا ہوں تو علی سزا علی کا بقادر علی یحیل موت تو کیا وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا وہ تو میں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں سورہ مومنون کی ایتیں ہمارے یہاں भोपाल کے اندر ایک ڈاکٹر ہے भोपालमध्यप्रदेश جہاں کیس कांड ہوا تھا اس کا نام تھا آج سے 15 سال پہلے اس کا نام تھا ڈاکٹر शिवशक्ति स्वरूप ایم بی ایسم ایس ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ میرے پاس آ کر پندرہ سال پہلے مجھ سے اردو عربی پڑھنا نہیں جانتا میں دہلی میں گیا اور میں نے سعودیہ امبیسی سے انگلش کا ایک قرآن لیا اور میں نے انگلش میں ترجمہ تھا میں نے یہ قرآن اس کو دے دیا اس نے تین مہینے قرآن کو پڑھا میرے بھائی سوچ لو آج ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے یہ علماء جانے یہ تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے وہ ہندو تھا وہ غیر مسلم تھا اس نے اس قرآن کو پڑھا سور مومنون کی آیتوں کے پاس سے گزرا انگلیش میں پڑھتا جا رہا ہے ایم بی بی ایس ایم ایس ڈاکٹر ہے جب قرآن کی آیتوں کے پاس سے گزرا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ ت فی قرار مکین سم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عزاما فقسونا العزام لحما جب وہ قرآن کی نائتوں پر پہنچا تو چیخ پڑا کی اتنی بڑی میڈیکل سائنس جناب محمد رسول اللہ کو کس نے بتا دی آج سے تو چودہ سو سال پہلے نہ تھا اور اتنی بڑی میڈیکل یہ قرآن محمد رسول اللہ لے کے آئے جس کا ایک نقطہ بھی, اس کا دائیں بائیں نہیں ہوا ارے ہو بھی کیسے ایک بادشاہ نے پورا قرآن جلا دیا پورے قرآن کو جلانے کے بعد ایک نسخہ بھی اس کا باقی نہ چھوڑا اور سارے قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا اور رات میں پہرہ دینے کے لیے نکلا اپنی شکل و صورت بدل کر کہ دیکھے قران کے نُسخے تو ہم نے مٹا دیے اب دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ رات کی تاریکی میں گشت کر رہا تھا ایک جھونپڑی کی دیوار سے ایک جھونپڑی سے کچھی دیوار سے قران کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے کتاب لا ریب فی بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو نکالو بچہ آیا بچے کو کیا معلوم یہ سامنے بادشاہ کھڑا ہے کہا بیٹا یہ تم کیا پڑھ رہے تھے کہا یہ میں قران پڑھ رہا تھا کہا, کہا, کہا, کہا کہا میرے پاس تو لکھا ہوا قرآن نہیں ہے وہ تو بادشاہ نے جلا دیا کہا ہاں وہی تو میں دیکھ رہا ہوں بیٹا جب بادشاہ نے سارے قرآن جلا دیے تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ تم کون سا قرآن پڑھ رہے ہو اگر بادشاہ سن لیتا یہ آیا کہاں سے تمہارے پاس کہا ارے اس بادشاہ کو کیا معلوم اس نے وہ قرآن جلایا ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا اس نے وہ قرآن جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا ارے بادشاہ کو کیا معلوم اس نے تو وہ قرآن جلا کے بہا دیا لیکن اس قرآن کو کیا جلائے گا اور کیسے جلائے گا جو اس نو سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے صبح اٹھتا ہے بادشاہ اعلان کرتا ہے لوگوں مسلمانوں تم اپنے قرآن کو جلا لکھو اور تحریر کرو چھاپو اور بانٹو اشاعت کرو جو قرآن نو نو سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اس نے اعلان کر دیا اب دیکھو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ پر اترا جو ہم نے پڑھتے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جن کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا جو کچھ بھی پڑھے لے کے نہیں تھے لیکن اتنی بڑی میٹیگل سائنس یہ کیسے بتا دی وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ من سُلَالَتٍ من تِينَ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے مٹی کے کیشل سے مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا ایسنس से इंसान पैदा नहीं हुआ हमारी सेलक निट्टी से? के एसेंस से पैदा किया एसेंस क्या होता है कभी आपने देखा होगा शर्बत बनाने के बाद थोड़ा सा ऐसे लगा दिया जाता है ताकि उसकी खुशबू आ जाए निचोड़ होता है चॉकलेट का वो निचोड़ होता है उस फल का جیسے کنوج وغیرہ متر بنتا گلاب کا سارے گلاب کے پھول کو کر اس کا جو نکلتا وہ ہم نے دنیا بھر کی مٹی کو اکٹھا کر کے انسان مٹی کے سے پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی میڈیکل قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتا دی جبکہ علی گڑھ یونیورسٹی میں محمد نہیں پڑھے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نہیں پڑھے تھے اور اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سائنس کا وجود جب سائنس سائنس تو تھی نہیں اور یہ پہلے بتا دیا ثم جعل الله في قرار امكين پھر ہم نے اسی نطفے کو اسی حقیر پانی کو ہم نے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا ذرا تصور کرو میاں بیوی بی آج ملے صبح عورت ٹہل رہی ہے چل رہی ہے وہ حقیر پانی کا قطرہ کتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے گرنے کی امید باقی نہیں رہتی ہے بھائی چل رہی ہے وہ رحمِ مادر سے وہ قطرہ جو پہنچا وہ گر سکتا ہے کہ ہاں اسی نتفے سے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچتا ہے اور پھر اس سے سب سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے فخلقنا العلقه فخلقنا العلقه موزغه پھر ہم نے اسی جمی ہوئے خون کو گوشت کا لوٹھڑا بنایا ڈاکٹر شیو شکتی سرور کہتا میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین پر دیکھا ہے کہ جمع ہوا خون پھر اس کے بعد میں گوشت کا لوٹھڑا بنتا ہے محمد رسول اللہ کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں تھیں اتنی بڑی میڈیکل سائنس کہاں سے لئی فخلقنا الموزغہ عظاما پھر گوشت کے لوٹھڑے م... کے بعد ہم نے ہڈی بنایا پڑی اور اپنی میڈیکل سے مجھے فون کیا گیا گیا میں نے ریزرویشن بنوایا ٹکٹ بک کرایا اور میں پہنچا اور اس نے آنے کے بعد بھوپال کی دو نمبر کباڑی مسجد کے اندر کباڑی مارکیٹ میں دو نمبر مسجد ہے جو حدیث کی مسجد کہلاتی ہے وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ نے مجھے قرآن دیا اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں کیسے پھر وہ میرے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس نے کرما پڑا اشحد وشدو اللہ, اللہ محمد رسولو میرے پیارے ساتھی جانتے ہو آج اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ چار سال پہلے جب اسلام لایا تو آج اس کا نام اسلام الحق ہے اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے عائشہ ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی جو اسلام لانے کے بعد اس کی بیٹی پردہ کر رہی ہے آج بھی وہ کالج جاتی ہے لیکن اس نے اپنا اس نام اپنا ایڈمیشن جو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے اس نے اس اسکول سے اس کالج سے اپنا نام کٹایا اور گرلس کالج میں اس نے اپنا نام لکھایا برقع پہنتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اسکوٹی چلا لیتی ہے لیکن ہاتھوں میں داستانے پہنے ہوتی ہے اور پیروں میں موزے پہنے ہوتی ہے سارا کالج کے لوگ پریشانے کی کہ یہ لڑکی آج پہلی ایک لڑکی ہے جو برقعہ اوڑھ آتی ہے اور ٹیچر جب اس کو پڑھاتے ہیں اس کے باوجود با... با... بھی وہ آنکھ نہیں وہ اپنا چہرہ نہیں کھولتی اور اسی طریقے سے پڑھتی ہے جب سے وہ اسلام لائی تب سے ابھی تک اس کا چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہمارے یہاں کیا پردے ہوں گے یہاں تو دوپٹے بھی اوڑی جاتے ہیں تو بس سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے اور جب اپ معراج پہ تشریف لے گئے تو مصنف احمد کی حدیث بھی موجود ہے کہ اپ نے بہت سے عذاب دیکھے وہاں ایک عذاب ہی بھی دیکھا کہ ایک عورت کو بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے بالوں کے بل اور اس کے سینوں میں تکوے سینوں کے اندر آنکھ لے ڈال دیے گئے ہیں پوچھا آئے اللہ کے نبی نے جبرائیل یہ کون سے عمل کی سزا ہے جبرائیل بتاؤ کون سے عمل کی سزا ہے یہ بتا یہ حدیث بتلا رہی ہے اور آپ کا سوال بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم میں غیب نہیں تھا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل بتا دیں آئے اللہ کے نبی یہ وہ عورت ہے جو اپنے سر کے بالوں کو غیر مردوں سے چھپایا نہ کرتی تھی غیر مردوں کے مر جب اپنی بیٹی کی بھی پڑھ رہی ہے شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس میں مجھے بھی بلاتے ہیں میں نے کہا میں لڑکی کی میں لڑکیوں کے کھانے میں عموماً میں کبھی نہیں جاتا ہوں اور میرا یہ اصول ہے ہندوستان کے اندر لڑکی والا جب کوئی شادی کرتا ہے اور مجھے دعوت آتی ہے تو اس کا میرے پاس آتو جاتا ہے لیکن میں لڑکیوں کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا اس لیے کہ مجھے ایسی کوئی حدیث ابھی تک نہیں ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی لڑکی والوں کے کھانے کھانا گیا ہو لڑکی والوں کو کھانے کا حکم ہمیں نہیں ملی بلکہ وہ حدیث تو ہمیں مستہ ہم ضرور ملی کہ جو لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر گیا ہاں کھانا کھانے گیا داخلہ سارکن خراجہ سارقن وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاگو بن کر نکلا مولی صاحب یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لڑکی والے کہاں کھانا نہیں کھایا باراتی بن کر ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی آپ کو دعوت دے ہوئے لیکن شادی کے موقع پر ثابت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ نے ان سے ضرور کہا تھا شادی ہو گئی ہاں ارے تم نے کچھ کیا نہیں اللہ کے رسول کیا کروں کہا اولم ولو بش سکتو سے معاشرے کے لیے قدم تو اٹھاؤ اور ان مجبور لڑکیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرو ہاں میرے بھائیوں قرآن کی شاید پر فوراً ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ اسلام لایا اور اس بات کو قبول کر سائنس بھی ٹیک رہی ہے. ٹیک چکی ہے کہ قیامت آئے گی اور میرے یہ قیامت کا وہ ہلکا سا نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس جڑ گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور بھی باتیں قیامت کے تعلق سے عذاب قبر کے تعلق سے پھر کوئی دوسرا موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیں اور آپ کو اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے سوال و جواب کا کوئی حساب میں رکھا کیجئے تقریر میں یہ بہت بری چیز ہے اصول کہ کی ہوتا بولوں گا تو کم سے کم اصول اس کا ہونا چاہیے سوال جواب ہونا چاہیے اچھی چیز ہے لیکن وہ سوال جواب ایسا نہیں ہو کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھی اب بتائیے اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے مارو گھڑنا پھوٹے سر کوئی واقعہ ہی نہیں ہے لیکن جب آپ چاہ رہے ہیں سنانے والی بات تو میں سنا دیتا ہوں واقعہ لیکن آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا مجھ سے جد کی گئی ہے اور جو آزاد جا رہے ہیں وہ ہمارے مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں بھائی لڑکے کھڑے ہو جائیں بھائی آپ کا پیسہ انڈیا میں بھی لگ جائے تو کیا بری کوئی بری بات تو نہیں ہے اور وہاں ہم لوگ جس ماحول میں کام کر رہے ہیں کبھی آئیے تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو کھلی آزادی ہے हमारे यहाँ तो उर्दू पे भी पाबंदी है अरबी तो छोड़िए उर्दू पे पाबंदी है उर्दू पे सरकारी स्कूलों से उर्दू निकाल दी गई है और अगर अरबी पर भी हमने तोज्जो नहीं दी तो हमारा अरबी का भी जनाजा निकल जाएगा तो ऐसा था कि एक बार मैं बदायूँ प्रोग्राम था मेरा जब मैं वहाँ गया अब आप लोग बैठ जाइए ज्यादा बड़ा वाक्य नहीं है जब मैं बदाई गया प्रोग्राम में तो जो लोग मुझे स्टेशन पर लेने आ रहे थे इतफाक़ से उनकी गाड़ी पंचर हो गई मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ उनको मोबाइल से फ़ोन कर रहा हूँ तो वो कहते हैं मोलिका स्टेशन के बगल में एक बड़ा परेशान है है। करते हैं भाई अटैची खोल के یہ اردو میں کتاب کیوں ہے ہم اس کو پولیس تھانے میں لے جائیں گے اردو والے سے پڑھوائیں گے اس میں الٹا سیدھا تو نہیں پاکستان سے تو نہیں آئی عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں وہ تو میں اکثر ٹوپی اور شہرواری ادھر رکھ دیتا ہوں میں چلا گیا مسجد میں وہاں وضو بنایا اور وضو بنا کے جیسی مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہوں اوپر لکھا ہوا ہے السلات و والے کا یا رسول اللہ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں دیوبندی بھابی اہل حدیث جماعت اسلامی ان تمام مسلک کے لوگوں کا آنا سخت منع ہے اور طرف مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں تو سنتیں پڑھی نہیں جاتی تھی مغرب کی نماز کے بعد جیسے اللہ جماعت کھڑی ہے بیٹھ گئے لوگ اس نے کہا صلاح تب لوگ کھڑے ہوئے تو میں نے کہا میں کونے میں لگوں گا تاکہ یار جانے میں آسانی رہے میں نے دیکھا سب کھڑے ہو گئے تو میں سائڈ سے میں بھی لگ گیا میں نے کہا چلو یار یہاں آمین نہیں بولوں گا یہاں اگر آمین میں نے بول دیا تو پھر یہ لوگ جوتے کا ہار کہیں گلے میں نہ ڈالیں وہاں تو مسجد دھو دیتے ہیں لوگ چلو دیکھتے ہیں میں نے کہا آمین نہیں بولیں گے اب امام صاحب نے فوراً کہا اس نے کہا مؤذ نے اللہ اکبل اکبل الہ اللہ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر بہت نیچی نیت تھی ایک دم ایسے میں نے ایک نظر ان پہ ڈالی میں نے کہا یار نیت تو میں اوپر ہی باندھ لوں گا ٹھیک ہے آمین نہیں بولوں گا اللہ اکبر کہہ کے میں نے اوپر نیت باندھ لی اب امام صاحب کی چلی راجدھانی ایکسپریس رب الرحمن الرحمن کی صراط صراط غیر, تو نہیں غیر ولا دولین بولنے کی عادت بنی ہوئی ہے اب اس نے پھر کہا صراط صراط غیر ولا اب آمین جو بولتے ہیں تو میرے نکل گئی تو نکلی آ آ, آ تو ٹھیک نکلی آ کے بعد دیکھا, کسی کی آواز نہیں آ رہی تو اب لیکن نماز میں نے پڑھ لو جو ہوگا دیکھا جائے گا اب وہ پتا نہیں چلا تیسری رقع بھی کب ہو گئی علیکم ورحمت اللہ اب میرے بگل میں جو پڑھ رہا تھا نماز بولتا میرے مولانا کب سے بول رہے امام صاحب میرے ہاں زور سے بولی جاتی تھی اس لیے میں بول دیا مجھے کیا معلوم پہلی رکعت میں نہیں بولا دوسری میں نکل گئی اب وہ سمجھ رہا تھا یہ لڑکا لڑکا ہے کوئی ایسے ہی ہوگا ٹوپی تھی نہیں وہ ہری والی ٹوپی وہاں رکھی ہوئی تھی وہ لگا لی تھی میں نے پلاسٹک والی بغیر ٹوپی کی تو پڑھنے نہیں دیں گے وہ تو اب وہ کہہ رہا یہ معلوم نہیں ہے یہ مسجد کس کی ہے میں نے کہا مسجد تو مسلمان ہی کی ہوتی ہے مجھے کیا معلوم ہے کہ کسی اور کی بھی ہوتی ہے اگر ہوتی ہوتی تو میں نہیں یاد ابھی مسلمان کی تو ہے کس کی لکھا مسل کیا تو یہ بہت برا کہ میں نے کہا ہاں تولے سنت مل کی مسجد ہے اسی لیے تو میں نے زور سے امین بول دی کیونکہ امین بولنا تو سنت ہے اور اگر سنت نہ ہو تو آپ بتائیے آہستہ بولنا سنت ہے کہ زور سے بولنا سننت ہے زور سے کیوں بولا میں نے کہا آپ نے امین کہا یا نہیں کہا پہلے یہ بتاؤ ابھی نے کہا آہستہ بولنا سنت ہے سنت تو ہے بتاؤ آپ نے کہا یا نہیں کہا اگر آپ نے تو میں نے کہا ہے اس کا مطلب چھوٹے سور تم بھی ہو بولے کیا میں نے کہا میں زور سے بولا میں بڑا سور ہوں تم آہستہ بولے تم چھوٹے سور ہو تو میری نسل کے الگ تو نہیں ہوگا لکھا لگ رہا ہے میں نے کہا مجھے کون سی سننا ہے سفر میں ہوں میں نے فرض پڑھ لی میں جا رہا ہوں میں نکل کے گیا میں ہوٹل میں بیٹھ گیا چائے والے کی میں لے کے چائے پینے لگا تب تک وہ لے کے آئے میں نے کہا یار کہا تم نے کہہ دیا وہ نماز پڑھ لو یار وہ تو کیا تم نے گڑبڑ کر دیا ہوگا میں نے کہا میں نے کیا گڑبڑ کر دیا وہ کمینہ کہہ رہا کہ کس سور نے آمیر کا ارے تمہیں کیا ضرورت تھی آمیر بولنے چلو اسی راستے سے اب میں وہاں پھر اترا میں نے کہا یار مسجد کیوں تو نے نماز پڑھ لی ناپاک ہو گئی میری مسجد میں نے کہا ابھی تو میں اشار بھی پڑھوں گا پڑھ کے دیکھ یہاں یا میری ناپاک کر دیا جا یہاں سے میں نے کہا مسجد پتہ نہیں کب سے ناپاک تھی ارے شکریہ ادا کرو میرا جو آج دھل رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے مولانا سے اور دو گے تم یہ حالات ہمارے یو پی میں آج بھی اتر پردیش ہے میں اتر پردیش کا ضلع آج بھی میرے بھائی آپ کبھی آؤ دیکھو آمین جنہوں نے زور سے بولی ان کی زبانیں کاٹ ڈالی گئی ہاتھ توڑ دیے گئے رفول دین کی بنا پر انہی علاقوں میں میں, میں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے آپ سے ہو سکے تو جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کر دیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر عظیم آپ کو دے اور ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیقہ فرمائے واکر الدام الحمد للہ السلام علیکم